اللہ نور السماوات اللہ آسمانوں اور نور ہے فِيهَا ہی مصباح اس کے نور کی مثال ایک طاقچے کی ہے جس میں ایک چراغ ہے المسباح فِي ز وہ چراغ ایک فانوس میں ہے شیشے میں ہے اناحا کو کا دریون وہ فانوس اور شیشہ گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ یو قدم من شجارا تم مبارک تن لا شرقی ولا غربیہ وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی نہ مشرقی نہ مغربی یعنی صبح سے شام تک سارا دن سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک اس پر مسلسل دھوپ پڑتی رہی مثال بیان ہو رہی ہے مثال ہے نا ایسے ہے یہ مثال بیان کی جا رہی ہے یوں سمجھیں کہ جو اللہ کا نور ہے وہ ایک اس کے نور کی مثال کیا ہے ایک چراغ کی طرح جس چراغ کو کسی فانوس کے اندر شیشے کے اندر رکھا گیا ہو اور جو شیشہ ہے وہ شیشہ بھی تارے کی طرح چمکدار ہے اور وہ چراغ جس تیل سے جلایا جا رہا ہے وہ تیل کیا ہے زیتون کا ایسے زیتون کے درخت کا تیل ہے جس کے اوپر سارا دن دھوپ پڑتی ہے جتنی زیادہ دھوپ پڑتی ہے درخت پر اس کا پھل اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کا <Elohim> <unaara> جو تیل ہے قریب ہے کہ وہی روشن ہو جائے ہاں اسے آگ نہ بھی لگی ہو تیل کو آگ لگائیں تو روشنی ہوتی ہے لیکن یہ تیل اتنا شفاف اور اتنا یعنی چمکدار ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ آگ لگائے بغیر ویسے ہی روشنی دے رہا ہے یعنی کہ جو شیشہ ہے شیشا بھی بڑا چمکدار ہے اور وہ چراغ ہے جو روشنی کے شیشے کے اندر فانوس میں رکھا ہوا ہے اور وہ چراغ جس تیل سے جلایا جا رہا ہے وہ تیل بھی بڑا چمکدار ہے نور, علا نور یہ نور پر نور ہے یعنی کہ آگ جلائے بغیر بھی روشنی اور آگ جلا دی جائے گی تو پھر کتنی روشنی ہوگی مقصد یہ ہے مبالغہ کہ اللہ سبحانہ بحانہ ہوا تعلی کا جو نور ہے وہ بہت زیادہ نورانیت والا ہے یہ دہلی نوری ہی میں اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے الامثال للناس اور لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہدایتوں <تصفيق> دین اسلام ہدایت مجازی مانا گھروں میں اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اللہ کا نام بلند کیا جائے اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں رجال ایسے آدمی لا ولا عن ذکر اللہ جنہیں کوئی تجارت اور کوئی بے خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی و اقام صلاح و عطا زکاء اور نہ ہی انہیں نماز پڑھنے اور زکات دینے سے غافل کرتی ہے یقاف نہ یومنب فی القلوب وبسار وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں اُلٹ جائیں گی یا بے دل اور آنکھیں بے چین ہو جائیں گی لو تاکہ جو انہوں نے عمل کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اچھا بدلا دے وہ یزیز اور اپنے فدل سے انہیں زیادہ دے و اللہ عرض اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے ودینہ کفر اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کسراب ماء ان کے اعمال اس سراب کی طرح ہیں وکی جو چٹیل میدان میں ہے جس کو کہ پیاسا پانی سمجھتا ہے چٹیل میدان میں دور سے دیکھے تو وہ چمک سی محسوس ہوتی ہے نظر آتا ہے شاید پانی ہے اس کو کہتے ہیں سراب حتی اذا لم يجد ہو حتی کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اسے کچھ نہیں پاتا یعنی کہ وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ آنکھوں کا نظروں کا دھوکا ہوتا ہے اللہ اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے اللہ حساب اور اللہ تعالیٰ بہت حساب کرنے والا ہے جلد حساب کرنے والا ہے تو یعنی کہ کافروں کے جو آمال ہیں وہ کسی کے نہیں اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے جو تھوڑی بہت وہ نیکی کے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دنیا کے اندر دے دیتا ہے آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں اوکا ظلمات انفی بحر جیگی موجم منفوقی صحاب یا پھر اندھیروں کی طرح گہرے سمندر میں جس کو ڈھانپا ہے موج نے اس کے اوپر سے ایک اور موج نے اس کے اوپر سے بادل نے موج در موج اوپر بادل موجو جنے موجو جنے اور سمندر بھی گہرا فو کا بعد یہ اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہیں باز باز سے نیچے ادا اخراج یا اتنا اندھیرا کہ اپنا ہاتھ نکالے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا مجھے نور اور اللہ نے جس کے لیے نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے نور اس سے مراد ہدایت نور اسے مراد قیامت والے دن کی روشنی اس کا قرآن مجید ملا نے ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان جب قیامت والے دن گزریں گے تو ان کے آگے پیچھے نور ہوگا اور کافروں کے لیے نور اور روشنی نہیں ہوگی کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے تصویر بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں <تصف> صاف فاتن اور پرندے پر پے <تصف> ان میں سے ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تصویر کو جان لیا ہے اللہ, اور جو وہ کرتے ہیں اللہ اس کو بخوبی جاننے والا ہے ملک والارض اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت و المصیر اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے علم تراہی صحابہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالی بادلوں کو چلاتا ہے ثم تمافینا بینه پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے بادلوں کو آپس میں جوڑتا ہے ثم يجعله رکاما پھر ان کو تہبہ تہ تح کرتا ہے بادل ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں فتح القا یخر من خلاله تو آپ دیکھتے ہیں کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے بادلوں کے اندر سے نکلتی ہے وہ یونس مین سمای من جی اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں میں سے جو اس میں ہیں کچھ اولے اتارتا ہے یعنی پہاڑوں پر اللہ تعالی اولے نازل کرتا ہے ان بادلوں کے اندر سے ہی من یشا تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے وہ پہنچتا ہے یعنی کہ وہ جسے چاہتا ہے اس کے پاس وہ پہنچا دیتا ہے وہ يصرفه عما يشاء انہیں جس سے جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے يكاد صاعقه يذهب بالابصار قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے يقلب الله الليل والنهار اللہ تعالی دن اور رات کو بدل کرتا ہے اِنَّ فِي اس میں والوں کے لیے عبرت ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّتٍ اللہ نے ہر چوپائے کو ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے فمن شی اللہ بکنی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں جس طرح سانپ وغیرہ یہ پیٹ پر لنکتے ہیں فمن شی اللہ رجلینی اور کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں یخل اللہ شاہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اللہ, ہے, پیدا کرتا ہے اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے لقد انزلنا نہ آیا البتہ تحقیق ہم نے واضح نشانیاں نازل کی ہیں و اللہ شاہ مستقیم اور اللہ سے چاہتا ہے صراط مستقیم کی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے وہ یقول نا آمنا بالله وبالرسول اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول پر ایمان لے آئے واطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے فما اولئک بالمؤمنین اور وہ لوگ مومن نہیں ہیں واذا دعوا الى الله ورسوله اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں لیحکم بینہم تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں اذا فریق منہم معردون تو ان میں سے ایک فریق ایک گرو اعراض کرتا ہے مو پھیرتا ہے وَإِن يَقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوْ إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ اور اگر حق ان کے لئے ہو تو وہ اس کی طرف متی ہو کر آتے ہیں مرب کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے ظالم ہیں انما قول اذا ورسوله ان سمعنا یقیناً ان کا قول جب اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اور ہم نے سن لیا اور ہم نے بات مان لی وہ اولا اور یہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں اور رسول اور وہ شخص اللہ و رسلہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یکش اللہ اور اللہ سے رکھتا ہے وہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے هُمُ الفاظ بس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہ تق ہی اصل میں یتہ ہے یہ کو یت پڑھنا جائز ہے کسی بھی جگہ پر قرآن مجید میں آ جائے یا ویسے بھی یہ اس کے اوپر وہ کاتفن والا قائدہ فٹ ہوتا ہے کاتفن کتفن قطفن وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اور انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں بڑی پختہ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُ جَنَّةً لَيَخْرُ جُنَّةً کہ اگر تو ان کو حکم دے گا تو وہ ضرور نکلیں گے قُلْ کہہ دیجئے لَا تُقْسِمُوا تم قسم نہ اٹھاؤ تم معروف معروف اطاعت ہے ان اللہ, خبیر بما تعملون یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کو کی خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے قسمیں اٹھا اٹھا کے نہ کہو کہ ہم ضرور اطاعت کریں گے بلکہ جو کام کرنے کا ہے وہ کرو معروف طریقے سے اطاعت کرو قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول کہہ دیجیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فئن تولوا اگر وہ پھر گئے فانما فا علیهما ما حملا حم حم تو یقینا اس پر ہے اگر تم پھر جاؤ تو یقینا اس پر وہ ہے جو وہ بوجھ اٹھوایا گیا یا جو بوجھ اس پر ڈالا گیا وعلیكما حملت و عمر تم پر وہ بوجھ ہے جو تم پر لادا گیا وَإن تحتدو اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے اور صالح اعمال کیے الارض کہ وہ ان کو زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا کہ جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھیم اور ضرور جگہ دے گا ان کے لیے ان کے اس دین کو جس دین کو اللہ نے ان لوگوں کے لیے پسند کیا ہے یعنی دین کو غالب کرے گا اور ان کے خوف کے بعد امن انہیں عطا کر دے گا دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا یا اب نا نیلا یو شریک آ وہ میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائیں اور جس نے اس کے بعد کفر کیا یقیناً وہی لوگ فاسق ہیں تو آج بھی بڑا زور لگا رہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہ جتنی بھی اسلامی تنظیم تحریک ہیں جو بھی اسلام کے نام پر بننے والی تحریک ہے اس کا منشور مقصود مطلوب کیا ہے جی اسلام غالب ہونا چاہیے خلافت کا نظام قائم ہونا چاہیے وہ الٹا سیدھا زور لگاتے ہیں تو زور لگانے سے خلافت نہیں ملے گی خلافت قائم کرنے کے لیے دین کو غالب کرنے کے لیے اور دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے یہ اللہ نے پیکج دیا ہے ایمان عمل صالح اللہ کی عبادت اور شرک سے اجتناب چار کام کرنے والا معاشرہ قائم ہو جائے خلافت قائم ہو جائے گی اپنے آپ کسی کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں اللہ خود خلافت قائم کر دے گا امن بھی قائم ہو جائے گا اپنے آپ دین بھی غالب ہو جائے گا و حکیم الصلاح تو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو رسول رسول کی طاعت کرو لعلکم تاکہ تم رحم کی سمجھیں ٹکانا آگ ہے بس مسیر اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے یادینہ آ مانو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو غلام ہیں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہے غلام اور لونڈیاں اور وہ بچے جب بلوگت کو نہیں پہنچے وہ تین مرتبہ اجازت طلب کریں بڑا آدمی تو جب بھی آئے گا اجازت لے کے آئے گا لیکن چھوٹے بچے گھروں میں جانے سے پہلے تین اوقات میں وہ بھی اجازت لیں گے اسی طرح جو غلام لوڈیاں یہ بھی گھروں میں بغیر اجازت ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے کام کاج کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ کام کاج کے سلسلے میں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے تو یہ بھی اجازت لیں تین مرتبہ من قبل اسخلا فجر فجر کی نماز سے پہلے اگر آئیں تو اجازت لیں دہی راتی اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو یعنی کہ گرمیوں کے موسم میں آپ آرام کرتے ہیں سلاۃ الشا اور عشاء کی نماز کے بعد فلاط الورات القم یہ تین تمہارے پردے کے اوقات ہیں فردے کے وقت ہیں علیکم ولا جناحم بعدہن اس کے بعد تمہارے اور ان پر کوئی گنا نہیں ہے علیکم علا بعد تم آپس میں ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہو کدالی کامارے لیے آیات بیان کرتا ہے واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے وَإذا بلغ الاطفال منكم اور جب بچے وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو لازم ہے کہ وہ بھی اجازت طلب کریں جس طرح ان سے پہلے لوگ اجازت طلب کرتے تھے آج کل یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ بچہ ہوتا ہے جب وہ ایسا ایستا ایستا ایستا وہ بڑا ہوتا ہے بالغ ہو جاتا ہے پھر بھی اسے وہ پردہ کو نہیں کرتے کوئی نہیں جی تمہارے ہاتھوں میں پلا ہے نہیں جب وہ بھی بالغ ہو جائے وہ بھی اجازت لے کے آئے جس طرح باقی اجازت لے کے آتے ہیں کدالی کئی بین اللہ آ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے وہ اللہ حلیم اور اللہ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے القوا دنسا اللہ تیلا نکاح اور وہ بیٹھی ہوئی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی یعنی ہیل سے مایوس بانج عورتیں بہن ان, ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں غیر متبر بزینا وہ زینت کو ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں ہاں ہاں یعنی کہ وہ حجاب پردہ کرنے کا جو کپڑا ہے, وہ اتار دے, وہ پردہ نہ بھی کریں ایسی بڑی عورت بانج جس کو کر ویسے ہی موت یاد آتی ہے لیکن شرط کیا ہے غیرا متبر جاتی وہ بھی میک اپ کر کے نہن سمر کے نہیں خیر اللہ اور اگر وہ بھی بچیں یعنی وہ بھی کپڑے نہ اتاریں برخا وغیرہ بلکہ پہن کے رکھیں یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے ہاں جی جتنی مرضی بوڑھی ہو گئی ہے پھر بھی وہ حجاب کا اہتمام کرے یہ اس کے لیے بہتر ہے وہ اللہ وسلم اور اللہ تعالی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم نہ تو اندھے پر نہ نابینا پر کوئی حرج ہے نہ لگڑے پر نہ مریض پر اور نہ تم پر انتاکلوا من بیوتکم کتم اپنے گھروں سے کھاؤ او بیوتی ابائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے او بیوتی امہاتکم یا ماؤں کے گھروں سے او بیوتی اخوانکم یا بھائیوں کے گھروں سے اوبوتی اخاواتی کم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے اوبوتی امامی کم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے اوبیوتی اماتی کم یا پھپیوں کے گھروں سے اوبیوتی اخوالی کم یا مامو کے گھروں سے اوبیوتی خالاتی کم یا خالاوں کے گھروں سے او ما تم یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں او صدیقیکم یا اپنے دوستوں کے گھر سے علیکم السلام ان جنا کلو او اناطا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اکٹھے مل کر کھالو یا علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے کھالو تو یہاں پہ اللہ نے یہ گھر علیحدہ علیحدہ ذکر کیے ہیں آدمی کا گھر علیحدہ باپ کا علیحدہ ماں کا علیحدہ ماں کا گھر علیحدہ اس وقت ہوتا جب مائیں دو تین ہوں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ گھر ہاں اور بھائیوں کا گھر علیحدہ بہنوں کا گھر علیحدہ ان سب کے گھرانے علیحدہ علیحدہ ہیں تو ان کو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے یہ فطرت ہے آج کل ہمارے ہاں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم یہ فساد کی جاڑ ہے علی دیکھو اور یہ علیحدہ کرنا ضروری ہے معاشرتی طور پر بھی ضروری ہے شرعن تو ہے ہی ہے معاشرتی طور پر بھی اب دیکھیں آپ بچے کو اپنے ساتھ لے کے مارکیٹ میں جا کے خریداری کرتے رہیں بچے کو خریداری کا طریقہ نہیں آئے گا جب تک وہ خود نہیں کرے گا ایسے ہی جب آپ بچے کو اپنے ساتھ جوڑ کے اور اس کے گھر کا نظام بھی آپ چلاتے رہیں گے اس کو گھر چلانا نہیں آئے گا اس کو علیحدہ کریں جیسے اپنا کام خود کر خود سسٹم چلا خود آپ اس پر نگرانی کریں سپرویژن ہو اس کے اوپر جہاں سے وہ کام گڑبڑ کرتا ہے اس کو روکیں ٹوکیں سمجھائیں اس کو طریقہ سکھائیں گے تو اس کو آئے گا یعنی کہ یہ پریکٹیکلی لائف میں لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام ضروری ہے لیکن ہمارا یہ ہندوستانی معاشرہ کچھ ایسا ہے کہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت میں یہ معیوب بات نہیں پھر گھر چلانا سنبھالنا نہیں آتا ٹریننگ دے چلانے کی کہ خود چلاؤ اور اس طرح کرو کما رہے ہیں غلط ہے نا ہاں گھر ایسے چلے گا کہ وہ جو کماتا ہے نا جو علیحدہ ہوا ہے وہ کما کے اپنا گھر بھی چلائے اور ادھر بھی دے کیوں نہیں ہے ہاں ہماری کیٹیگری کی بات کرو کام کر لے گا یہی تو طریقہ اب چلو سات آٹھ ہزار کماتا ہے وہ کیا بنائے گا چلو یہ سوال ہے میرا ہاں وہ بنا لیتا ہے ہمارا تصبر یہ ہے نا سمجھے ہمارا تصبر یہ جو سات آٹھ ہزار کماتا ہے وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتا لیکن اس کے باوجود سات آٹھ دار کمانے والا بھی بنا لیتا ہے بہت ساری گھر کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی کر کے وہ بناتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اور بنا لیتا ہے ایسے ہی جس طرح یہ اس کو تربیت دی جاتی ہے کہ بنانا کیسے ہے ایسے ہی اس کو یہ بھی تربیت دی جائے کہ چلانا کیسے ہے کہ یہ بھی چلے اور وہ بھی چلے چل جاتا ہے اگر طریقہ آتا ہو اور سکھا دیا جائے معاملہ سمجھا دیا جائے اور پریکٹیکلی اور چیز ہے اور پریکٹیکل جب کریں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ کیسے ہوتا ہے وہ ہم سے سیکھ لیں آپ کو سکھا دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ فائدہ دخل تم بن فسلی انفوسی تو جب تم گھروں میں داخل ہو جاؤ تو اپنے آپ پر اپنے نفسوں پر سلام کرو ادھر پردے کی بات نہیں ہو رہی ادھر تو لنگڑا بھی ہے ہاں مقصد یہ ہے کہ جس قسم کے بھی حالات ہوں جس قسم کے بھی افراد ہوں آپس میں مل بیٹھ کے کھائیں الگ الگ کھائیں کوئی مسئلہ نہیں یہ تو کھانے کی بات ہو رہی ہے یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ عورتوں کو بھی ساتھ بٹھا دو ان کے اگر غیر معرم ہوتی جو تو اس میں وہ اس لیے نا کہا جا رہا ہے نا کہ یعنی کہ یہ سارے رشتہ دار ہیں چند رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے ان گیا یعنی کہ اس قسم کے بھی جو افراد ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کے کھاؤ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھاؤ پھر بھی ٹھیک ہے ان کو علیحدہ دو پھر بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کو اپنے لوگوں پر تحییتا من عند اللہ مبارکتا تیبا یہ ایک سلامت رہنے کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بابرکت اور پاکیزہ قدالک یبین اللہ لکم العیات اس طرح اللہ طرح تمہارے لئے نشانیاں بیان کرتا ہے لعلہ تم تاقلون تاکہ تم عقل پر ہو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہی یقیناً مؤمن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وَإِذَا مَعَهُ عَلَى جَامِعٍ لَمْ حَتَّى اور جب وہ اس کے ساتھ کسی مشترکہ کام پر ہوتے ہیں تو وہ اس وقت تک نہیں جاتے جب تک وہ اس سے اجازت نہ لے لیں اے ان اللہستین کا یقیناً وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اولا اک اللہ دینا بلّہ رسولی ہی وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں یعنی چھٹی لیے بغیر غیر حاضری کرنا درست نہیں فضنوں کا لباس جب وہ آپ سے کسی کام کے لیے چھٹی طلب کریں فضل شہ تمن تو جس کو چاہیں چھٹی دے دیں جس کی چاہے چھٹی بند کر دیں گے لحم اللہ اور پھر جن کو چھٹی دی ان کے لیے اللہ سے توبہ بھی کرو اللہ سے بخشش مانگو کہ ان کا نقصان ہو گیا نیکی کے کام سے پیچھے رہ گئے ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ تعالی بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے لا دعاء کا نہ تم میں دوسرے کو کو پکارتے ہو یعنی رسول کو ایسے عبادے نہ دو جس طرح ایک دوسرے کو آوادے دیتے ہونا اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم سے کھسک جاتے ہیں ایک دوسرے کی پناہ لیتے ہوئے ایک دوسرے کی اوٹ میں چپکے سے نکل جاتے ہیں فلیح اللہ دن یخالف انی لادم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان توسیبہ ہم فتنہ تن کے کہیں انہیں فتنہ نہ آن پہنچے اور یوسیبہ عذابن علیم یا انہیں دردناک آزاب آ جائے اللہ خبردار انََ اللہ معافی سماواتی والر یقیناً جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے قدیہ الما تم علیہ ہی وہ جانتا ہے تم جس پر ہو ویوم ویور جان علیہ اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے فیون اہم نما عمل ہو تو وہ ان کو خبر دے گا اس کی جب وہ عمل کرتے تھے واللہ اللہ بک علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے